گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے مانا کے ظلمتوں کے ہر سمت ہیں بسیرے مانا کے ظلمتوں کے ہر سمت ہیں بسیرے لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے مانا کے ظلمتوں کے ان تاپ کے سویرے مہکیں گے اونچے اور فل مہکیں گے اونچے اور فل گائے گی کوئی بلبل مہکیں گے گلچے اور پھول گائے گی کوئی بلبل حالات بل کی صدا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے پتھرے نیوادیوں میں وہ دیکھ نظر ہے پتھرے نوادیوں میں وہ دیکھ گر نظر ہے چھوری تلے پیسر ہے ایک خواب کا اثر ہے چھوری تلے پیسر ہے ایک خواب کا اثر ہے چھری نہیں چلی کیوں گردن نہیں کٹی کیوں چھری نہیں چلی کیوں گردن نہیں کٹی کیوں کس کا حکم چلا ہے اللہ بہت بڑا ہے گر وقت آ پڑا ہے کیوں کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے کاروں جبر کے بدھیے جو سامنے کھڑے ہیں کاروں جبر کے بدیے جو سامنے کھڑے ہیں پانی کے بلبلے ہیں بس نام کے بڑے ہیں نام کے بڑے ہیں ایک کن کی مار ہے یہ اک کن کی مار ہے یہ جتنے گوار ہیں یہ ایک کن کی مار ہیں یہ جتنے گوار ہیں یہ تاریخ سلسلہ ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا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 نیکھیں دیکھیں, دیکھیں گا یہ زمانہ ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں دیکھیں گا یہ زمانہ اٹھے گی کوئی چنگاری آ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 کھڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے پھر اور پانی ہو گئی ختم کہانی پھر آنے اور پانی ہو گئی ختم کہانی بچوں سے چھنوائی زندگانی بچوں سے پوجا ہلکی چنوائی زندگانی اللہ کے کام سارے اللہ کے کام سارے دن کو دکھائے تارے اللہ کے کام سارے دن کو دکھائے تارے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 اللہ بہت بڑا ہے اللہ میرا بڑا ہے بے شک اللہ بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ, بہت بڑا ہے اللہ, بہت بڑا ہے اللہ بہت